السلام علیکم نحمده و نسلی رسوله رسول اما بعد فاعوذ فعود من منشی طریم بسم اللہ الرّحمٰن رحیم ربش رحلی صدری و یسرلی عمری وحل من ملسانی یفقہ قولی صورت المجادلہ مدنی سورت ہے مطلب ہوتا ہے جھگڑا آرگیومنٹ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم قد سمع اللہ قلتی تجا دلقفی و تشتکی واللہ یسم و ان و رکما سمی اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے اس کے پس منظر میں واقعہ یہ ہے کہ ایک قبیلِ خجرش کی خاتون تھیں خالہ بنت سالبہ رضی اللہ عنہ ان کے شوہر اوس بن سامت انصاری رد اللہ عنہ نے غصے میں آ کر ان سے زہار کر لیا یہ زہار کی بات ہم سورہ اذاب میں پڑھ چکے ہیں وہاں فرمایا گیا تھا کہ تم اپنی بیویوں کو جو اپنی ماں کہہ دیتے ہو تو تمہاری ماں کہہ دینے سے تمہاری بیویاں تمہاری ماں نہیں ہو جاتیں اتنی سی بات کر کے وہاں اس کو چھوڑ دیا گیا تھا اربوں کے ہاں یہ بہت قدیم رسم چلی آ رہی تھی ایک تو جدائی کی جو شکل تھی میاں بیوی میں یہ تھی کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دے ایک جدائی کی شکل یہ تھی کہ شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ انتی علیہ کا زاہری ام کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ وہ اس میں ایک طرح سے قسم کھا لیتا تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ کوئی ازواجی تعلق نہیں رکھے گا طلاق کے بعد تو رجوع کی پھر بھی اربوں کے ہاں گنجائش ہوا کرتی تھی لیکن زہار کے بعد تو قطن کوئی رجوع کی گنجائش بھی نہ تھی خولا بنت سالبہ کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا اب یہ بہت پریشان ہوئی بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں اور کہتی تھیں کہ آپ میری مشکل حل کیجیے گھر برباد ہو رہا ہے گھر ٹوٹ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ کوئی وہی آئی نہیں تھی اس وقت تک لہٰذا آپ کہتے تھے کہ تو تو اپنے شوہر سے جدا ہو گئی ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں وہی کی کیفیت تاری ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہ آیات نازل ہوئیں ان خاتون کا بعد میں یہ مقام ہو گیا تھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت ان کو ملی اور اس عورت نے حضرت عمر کو روکا آپ سر چھکا کر بہت دیر تک اس عورت کی باتیں سنتے رہے جب انہوں نے بات ختم کر لی پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے ان کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا امیر المومنین آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑیا کے لیے اتنی دیر رو کے رکھا فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے یہ خولہ بنت بنتخالبا ہیں یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت سات آسمانوں پر سنی گئی یہ مقام اور یہ عزت اللہ نے عورت کو اور عورت کے مسائل کو دی ہے کہا خدا کی قسم اگر یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا بس نمازوں کے اوقات میں اس سے معذرت کر لیتا تو یہ عورتوں کی عزت ہوا کرتی تھی ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا تصور ہے کہ جو دین والے ہوتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرنے والے مرد ہوتے ہیں وہ عورتوں کی عزت نہیں کرتے اور عورتوں کو حقیر اور گھٹیا سمجھتے ہیں اگر حقیقی علم کسی کے پاس ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے دل میں عورت کی عزت نہ ہو حضرت عمر رد اللہ تعالیٰ ان جیسے کبھی آپ دیکھ لیجیے کیا ان کا رویہ تھا ان خاتون کے ساتھ اب اس اظہار کے مسئلے کا حل بتایا جا رہا ہے اللزین یوغاہر امن کم ما ہن مہاتم تو میرے سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں و انَ اللہ لافنغ غفور اور حقیقت یہ ہے اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے یعنی کہ جو شرمندہ ہو جائیں اس بات پر جو انہوں نے کہی تو اللہ معاف فرما دے گا آخرت میں سزا نہیں ملے گی لیکن شرمندہ ہونے سے دنیا کی سزا نہیں ٹلے گی کفوارہ ان کو دینا ہوگا کفارہ ادا کر دیں گے تو گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا و لذینہ غرون منسم جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی تو قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اور جو شخص غلام نہ پائے وہ دو مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ ہے کفارہ جو کیا آ گیا زہار کا حل یہ ہوا کہ نہ تو طلاق کی طرح کی جدائی ہے اور نہ ہی زہار کرنے کو بالکل ہی لائٹلی لینا ہے کفارہ ہوگا اور کفارہ بھی آپ دیکھیے معمولی نہیں ہے سخت کفارہ ہے یہ اس لیے ہے تاکہ منہ سے غیر ذمہ دارانہ الفاظ نکالنے سے پہلے سوچیں اور دوسری بات یہ کہ بیوی جیسی قیمتی ہستی کے ساتھ ایسا تماشا کیا اتنا اس کو پریشانی میں اور تکلیف میں مبتلا کیا تو اب کچھ نہ کچھ تو کفارہ دینا ہوگا رالک منو بلّہ و رسول ہی و تلک عَذَابٌ اللہ علیم یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح رسوا کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ رسوا کیے جا چکے ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے اس دن جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں وہ بھول گئے ہیں اور اللہ نے ان کا کیا دھرا گن گن کر محفوظ رکھا ہے اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے یعنی کچھ الفاظ جن کو ہم معمولی سمجھ کے زبان سے نکال دیتے ہیں ہماری نظر میں ہو سکتا ہے معمولی ہوں اللہ کی نظر میں معمولی نہیں ہوتے فرمائے کہ وہ تو بھول گئے کیا کہا تھا کوئی ہم سے پوچھے کل ہم نے کیا کہا تھا ہمیں ہرگز نہ یاد ہو کوئی ہم سے پچھلے ہفتے کا پوچھے تو کوئی سوال ہی نہیں کیا کھایا تھا ہم نے کیا پہنا تھا کیا بولا تھا اور کیا سوچا تھا ہم تو اپنے دو دن کا بھی حساب نہیں رکھ سکتے اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کا حساب گن گن کر لکھا ہوا ہے ہر ہر انسان کا اور اللہ خود گواہی کے لیے کافی ہے اب آگے کچھ آیات آ رہی ہیں اس کے علاوہ مزید جو ہم آگے مدنی صورتیں پڑھیں گے پورے میں پارے کے آخر تک اس میں ایک چیز آپ نوٹ کریں گی وہ یہ ہے کہ اس میں خطاب مشرقین سے نہیں ہے کفار سے نہیں ہے اہل کتاب سے نہیں ہے یہ وہ دور تھا مسلمانوں کی تاریخ میں جب کہ کفار کا اور بیرونی دشمن کا زور ٹوٹ رہا تھا وہ مقابلے پہ اب نہیں آ رہے تھے اب جنگوں کا سلسلہ یعنی دشمن سے کُلم کھلا دشمن سے جنگوں کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اندرونِ عرب اس میں ہم دیکھیں گے خطاب سارے کا سارا مسلمانوں سے ہے اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کو بیرونی دشمن سے بھی ہوشیار رہنا ہے الرٹ تو رہنا ہے چوکنا رہنا ہے ساتھی ساتھ اب ایک اور محاذ بھی کھل گیا ہے اور وہ مسلمانوں کی بڑھتی بھی تعداد کو قوت بنانا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی جماعت بالکل کمزور ہوتی ہے تعداد میں کم اور تھوڑی ہوتی ہے تو اس کو خطرہ باہر کے دشمن سے ہوتا ہے بیرونی حملوں سے ہوتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب باہر کی دشمنی کا زور ٹوٹ جاتا ہے جماعت طاقتور ہو جاتی ہے تعداد میں بڑی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ اس کے اندر آ کر شامل ہو جاتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ان کی تربیت نہ کی گئی ہو اگر ان پر توجہ نہ دی گئی ہو تو اندر ہی پھر دشمنیاں بننے لگ جاتی ہیں اندر ہی دشمن پیدا ہو جاتے ہیں اور ایک گروہ کے اندر رہنے والوں کے دل ایک دوسرے سے پھٹ جاتے ہیں اور وہ آپس میں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو پہلے بیرونی دشمن کیا کرتا تھا اپنے جماعت کے اندر یا سمجھیں کہ اپنے جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اندر آنے کے بعد پھر وہ اندر سے نقب لگانا شروع کر دیتے ہیں اگر اس کی طرف توجہ نہ دی جائے تو پھر کامیابی کے بعد فوراً ہی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی کہ ایسا نہ ہو اسلام میں داخل ہو کر کلمہ پڑھ کر بس لوگوں کی ایک بھیڑ جمع ہو جائے موب بلکہ ان کو قوت بنانا ہے ٹرین کرنا ہے تربیت ان کی کرنی ہے لہٰذا ان صورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اندرونی کمزوریوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے اور ان سے بچنے اور ان کو دور کرنے کی ہدایات بھی ساتھ ساتھ دی جا رہی ہیں لیکن کن کاموں سے تم کو اے مسلمانوں بچنا ہے تاکہ تمہارے اپنے اندر کمزوری نہ آ پائے اور اگر کمزوری آ گئی ہے تو اب دور کیسے کرو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیرونی دشمن تو اپنی جگہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی باہر کے دشمن نے نہیں پہنچایا ہماری آپس کی لڑائیاں ہمارے آپس کے دلوں کا پھٹا ہوا ہونا ان چیزوں نے اسلام کو کمزور کر دیا تو یہ تو اس زمانے کے لیے بھی اہم تھیں صورتیں لیکن آج کے دور کے لیے میرے اور آپ کے لیے انتہائی اہم صورتیں ہیں فرمایا علم ترا و ما فل سماواتی وافل ارد کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تم مبم بے معاملو یوم القیامہ ان اللہ حبک الشئی ان پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے کہ ان کو منع کیا گیا تھا اب یہ کہاں منع ہوا تھا سورہ نساء آیت نمبر 114 میں یہ بات آ چکی ہے کہ صدقہ کرو کوئی بھلائی کا کام کرنا ہو یا دو لوگوں کے اندر تم کو صلاح کرانی ہو تو تم آپس میں سرگوشی کر سکتے ہو وسپرنگ کر سکتے ہو لیکن یہ جو منافق کام کیا کرتے تھے اور یہ منافق وہی ہیں جو کہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے قلعے کے اندر تو آ گئے لیکن یہ مارے آستین ثابت ہوئے اندر سے بیٹھ کے انہوں نے اسلام کے قلعے میں نقب لگانی شروع کری ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مجلس میں محفل میں آ کر بیٹھتے تھے اپنا جتھا اپنا الگ ایک گروپ بنا کر بیٹھا کرتے تھے اور پھر آپس میں سرگوشیاں کرتے رہتے تھے یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے چیز تمیز اور تہذیب کے خلاف ہے یہ چیز تو ان کو منع کیا گیا کہ آ کر سرگوشیاں نہ کریں اور اللہ کہہ کر بتا دیا گیا کہ کن کن کاموں میں سرگوشی کی جا سکتی ہے لیکن اصلاح کی بات تو جب کرتے جب ان کے اپنے اندر خیر خواہی ہوتی نفرت اور حسد جب ان کے دلوں میں تھی تو پھر سرگوشیوں میں بھی وہی باتیں ہوا کرتی تھیں جیسے کہ آتش فشاہ ہوتا ہے تو آتش فشا سے کوئی میٹھے پانی کا چشمہ تو نہیں پھوٹتا اس سے تو لاوا ہی نکلتا ہے تو لہذا ان کفار کی اور ان منافقوں کی سرگوشیاں بھی ساری برائی کے لیے ہی ہوا کرتی تھیں وہ یتانا جاؤں نبل و معاشیت رسول یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا یہ یہود اور مرافقین کا خاص رویہ تھا دراصل منافق بنے ہی منافق اس لیے تھے کہ وہ یہود کی صحبت میں بہت زیادہ رہا کرتے تھے تو یہود جیسے ہی ان کی ذہنیت ہو گئی تھی اوپر سے مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ پکے کافر ہی ہو چکے تھے قانونی طور پہ مسلمان لیکن حقیقتاً کافر اللہ کی نظر میں وہ کافر ہی تھے تو ان کا انجام بھی پھر کافروں کے ساتھ ہی ہوگا کیونکہ حرکتیں ویسی تھیں اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی حاضر ہوتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیہ کا کہا کرتے تھے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ پر موت ہو یہ ان کا طریقہ ہوتا تھا اپنے دل کی جلن یوں نکالا کرتے تھے وہ یقولافی انفسہم اور اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا یہ بھی آپ دیکھیں ایسے کام کر کے جب کوئی سزا اللہ کی طرف سے نہیں آتی تھی تو وہ پھر یہ سوچتے تھے کہ ہمیں کوئی پنشمنٹ کیوں نہیں ملی اور اگر ہمیں سزا نہیں ملی اس کا مطلب ہے جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ تو فورن ہماری زبان پکڑ لیتا اللہ کی طرف سے جو ان کو ڈھیل دی جا رہی تھی اس ڈھیل کا انہوں نے یہ مطلب لیا کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں مومن میں اور منافق میں یہ فرق ہوتا ہے جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کو جب سزا نہیں ملتی وہ اللہ کی طرف سے مہلت سمجھتا ہے اس کو نعمت سمجھتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور منافق جب اس کو ڈھیل ملتی ہے اللہ کی طرف سے فورن پکڑ نہیں آتی تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہی ہوں تو انہوں نے سوچا کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا تھوڑی بہت غلطیاں جو انسان سے ہوتی ہیں اس پہ اگر اللہ کی طرف سے ذرا سی تمبی آ جائے وارننگ آ جائے تو یہ انسان کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب کچھ بھی یہاں نہ چکایا فرمایا ہسبُم جہنم یسلونہ فبی صل ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے اسی کا وہ ایندھن بنیں گے بڑا ہی برا انجام ہے ان کا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوا کی باتیں کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے کانا پوسی یعنی سرگوشی کرنا تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں حالانکہ اللہ کی اجازت کے بغیر انہیں کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ اللّہ فلیت و کل اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے جیسے بھی ہم نے بات کی کہ یہ مجلس میں محفل میں بیٹھ کر اور کچھ لوگوں کا آپس میں کسر پسر کرنا یا کسی ایسی زبان میں بات کرنا جو باقی لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی ہو یہ بات اچھی نہیں ہے پلائٹ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے یہ سویلائزڈ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی آپس میں کسر پسر نہ کریں کیونکہ یہ تیسرے آدمی کے لیے باعث رنج ہوگی حقیقت ہے ہم خود بھی اپنے اوپر اس چیز کو رکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہیں گئے ہیں تین لوگ بیٹھے ہیں اب ایک شخص کو تو الگ کر دیا اور دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں چپ کے چپ کے تیسرا آدمی اس کے دل میں ضرور یہ وہم آئے گا شیطان یہ خیال ڈالے گا کہ ضرور یہ میرے ہی بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں اور اگر اچھی بات ہوتی تو میرے سامنے کرتے تو پھر ضرور یہ میری برائی ہی کر رہے ہیں یہ خیال یا اگر یہ نہ خیال آئے تو تجسس ہی ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں اور یہ سب شیطان کی طرف سے پھر ڈالی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اور اس طرح آپس میں دل پھٹنے لگتے ہیں بڑے تو ہو سکتا ہے کرتے ہی ہوں آج بھی یہ سارے کام لیکن بچے بھی کرتے ہیں سکولوں کے اندر یہ بلین کا ایک طریقہ بن کے رہ گیا ہے کہ دو تین بچے چار پانچ بچے انہوں نے اتنی پارٹی ایک بنا لی اور ایک بچے کو الگ کر دیا اب اس کی طرف اشارے کر رہے ہیں یا اس کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں یا اس سے کوئی باتوں کو چھپایا جا رہا ہے تو ہمیں بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ بچپن سے بچوں کے اندر یہ مجلسی آداب انکلکیٹ کر دینے چاہیے کہ گروہ بندی نہیں ہونی چاہیے گروپ ود ان گروپ نہیں بننا چاہیے سب مل جل کر بات کریں اور اس طرح دوسروں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والی چیزوں سے انسان کو بچنا ہے اب ایک اور حکم دیا جا رہا ہے یا ائو الذین ددینہ آ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا وہ ازاقیلن شزو فن شزو اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو یار فا اللہ الذین آمنو من والذین و الدینہ او تو دراجات تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے اب ہو یہ رہا تھا مدینے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی اضافہ ہو رہا تھا جگہ اتنی زیادہ اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی اور بعض ہوتا یہ ہے کہ جگہ کتنی بھی بڑی ہو اگر بہت سارے لوگ آ جائیں تو بڑی سی بڑی جگہ بھی تنگ پڑ جاتی ہے اب اس میں ایٹیکیٹس سکھائے جا رہے ہیں تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ اگر کچھ اور لوگ آ رہے ہیں اور وہ ٹھٹک کر دروازے پہ کھڑے ہیں ان کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کہ جگہ نہیں ہے اور تم نے ان کو دیکھ لیا تو جو مجلس میں لوگ پہلے سے موجود ہیں وہ اپنا رویہ ایسا رکھیں کہ نیا آنے والا ویلکم محسوس کرے خوش آمدید اس کو ایک طرح سے کہنا ہے منہ سے بول کے نہیں اس لیے کہ اب علم کی مجلس ہے بولنے والا بات کر رہا ہے اگر سب بولنا شروع کر دیں گے تو پھر ڈسٹربینس کریٹ ہوگا صرف اپنی باڈی لینگویج سے اپنے رویے سے اپنے ایٹیٹیوڈ سے کہ ایک نئے آنے والے مہمان کو یہ تم تأثر دے دو کہ اس کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے اگر وہ جگہ ڈھونڈ رہا ہے اس کو جگہ بتا دو جگہ نہیں ہے تو جو پہلے ہی سے حاضرین مجلس ہیں وہ ذرا سا کر بیٹھ جائیں تاکہ اس کو ایڈجسٹ کر لیا جائے بیچ میں اور اگر جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں یا جو اس کا انتظام کرنے والے ہوتے ہیں اس مجلس کا وہ اگر کسی سے کہہ دیں کہ بھائی آپ ذرا سا اٹھ جائیے تو کہا کہ اٹھ جایا کرو بے عزتی محسوس مت کرنا یہ مت سوچنا کہ ہم پہلے آئے تھے ہم نے پہلے آ کر اتنی اچھی سیٹ لے لی تھی یہ تو ہمارا حق تھا اور دیکھو ہمیں اٹھا دیا انسان کے اندر انا ہوتی ہے اور اس کو پھر یہ چیزیں بہت ناگوار گزرتی ہیں شیطان کہتا ہے کہ دیکھو تم کو اہمیت نہیں دی تم کو غیر اہم سمجھا تم کو معمولی سمجھا تم کو حقیر سمجھ کر اٹھا دیا اور کسی کو بہت اہم سمجھ کر تمہاری جگہ بٹھا دیا اور پھر ایک سلسلہ شروع ہو جائے کہ پتا نہیں ان کے رشتے دار ہوں گے اس لیے اٹھا دیا تا شاید انہوں نے کوئی فنڈس دیے ہوں گے کوئی چندہ دیا ہوگا اس لیے ان کو یہاں بٹھا دیا اور ہمیں اٹھا دیا آپ جو بھی ہم میں سے کوئی آرگنائزڈ کام کر چاہے کوئی کمیٹی آپ نے بنائی ہو چاہے کوئی اور آپ عام معاشرتی بہبود کا کام شروع کیا ہو جہاں بھی کوئی آرگنائزڈ کام ہو رہا ہوگا وہاں یہ سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو آرگنائزیشن کو توڑنے والی اور خراب کرنے والی یہ چیزیں ہوتی سب سے پہلے دلوں کے اندر خرابی کا دورہ تانا بدگمانیوں کا آ جانا کہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی موٹو ہے کوئی ان کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو ہمارے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا اس کے بعد پھر انسان کا دل خراب ہوتا ہے کہتا ہم جائیں گے ہی نہیں وہاں پر ہم جا کر بیٹھے تھے ہمیں اٹھا دیا ان تمام توہمات کو اور ان تمام بدگمانیوں کو یہاں دراصل ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ تم ایسے خیالات اپنے دماغ میں مت لانا یہ صرف انتظام کے طور پہ ہو سکتا ہے کسی کو اٹھنے کو کہہ دیا جائے اس کی جگہ کسی اور کو بٹھا دیا جائے تو لہذا جو لوگ ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا ہے فرمایا ان کے لیے کیا ہیں دراجات ان کے لیے بلند درجے ہیں اور جو اٹھنے کی کیفیت آپ دیکھیں اٹھنے میں انسان پہلے بیٹھا ہوتا ہے پھر بیٹھے سے وہ کھڑا ہوتا ہے تو بلندی کی کیفیت ہے اس کو درجوں سے تعبیر کیا گیا تم پہلے بیٹھے تھے اب تم کھڑے ہو گئے اسی طرح تمہارا درجہ کھڑے تم تم ہو گئے تو اللہ بھی تمہارے کم درجے سے تمہارا درجہ اونچا کر دے گا اللہ کی خاطر آئے ہو لہٰذا اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنی انا کو بیچ میں آنے مت دو اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا دل بدگمانی سے پاک ہوتا ہے پٹی نہیں ہوتا چھوٹی چھوٹی باتوں پر برا ماننے والا نہیں ہوتا اور فرماد و اللہ بات عامل خبیر جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے کیا تمہاری نیت ہے اور کیا تمہارے اندر عجزی اور ماڈیسٹی ہے سب اللہ کی نظر میں ہے ایک اور بات یہ پتہ چلی کہ جن لوگوں میں علم ہوتا ہے انہی میں پولائٹنیس ہوتی ہے انہیں میں ایٹیکیٹس ہوتے ہیں وہ سویلائزڈ ہوتے ہیں مہذب ہوتے ہیں تو دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان تک کے بارے میں ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ مجلس کے آداب کیا ہوتے ہیں یا ائو الذین آمن اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم رسول سے تنہائی میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہے البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور و رحیم ہے کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تنہائی میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے ہوا یہ تھا جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت کے ساتھ لوگ آنے لگ گئے آپ کی مصروفیات بھی بڑھنے لگ ساتھی ساتھ ہی ساتھ بہت سے لوگ یہ چاہا کرتے تھے کہ آپ سے تنہائی میں بات کریں کچھ لوگوں کا تو کوئی بہت جینون ان کا مسئلہ ہوتا تھا جو وہ آپ سے آ کر بات کرنا چاہتے تھے کچھ منافق بھی یہ کام کیا کرتے تھے اور وہ یہ کام اس لیے کرتے تھے کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی دھاگ بیٹھ جائے کہ دیکھو ہم کتنے اہم ہیں اور ہم کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرتے ہیں جا کے ہم کتنے اسپیشل ہیں ان کے لیے اس چیز سے روکنے کے لیے یہ حکم آیا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سا وقت پھر اس طرح ذاتی ملاقاتوں میں جانے لگ گیا تھا جس سے کہ اہم کاموں کے لیے وقت نہیں نکل رہا تھا تو تھوڑے سے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرو تو پہلے کچھ مال دیا کرو اس میں ہوا یہ کہ منافق اس کا تو مرضی مال کی محبت ہوا کرتا تھا تو جب مال خرچ کرنے کی بات آئی تو منافقوں نے آنا چھوڑ دیا اسی طرح جو مخلص مسلمان تھے ان کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ اس طرح جو ہم تنہائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا بہت سا وقت جو ہے وہ ان کاموں میں لگ جاتا ہے اور اہم کاموں کے لیے وقت نہیں بچتا جب دونوں مقاصد حاصل ہو گئے تو پھر یہ حکم جو ہے یہ منسوخ کر دیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کا وہ حکم ہے کہ واحد میں وہ شخص ہوں جس نے کہ اس پر عمل کیا اور کچھ میں نے صدقہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی آپ یہ ان کا مزاج ہوا کرتا تھا صحابہ کا کہ ہر حکم پر عمل کرنا این اپنی خوش قسمتی سمجھا کرتے تھے اور حکم سے فرار کا تو کوئی تصور تھا ہی نہیں اور حکم سے فرار تو منافقی اختیار کیا کرتے تھے ان کا ذکر ہے علم طراََ طلًّّ غد اللہ علم کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مقدوب ہے وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو یہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد وہ دوزخ کے ساتھی ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا خوب جان لو وہ جھوٹے ہیں استحزا الحم الشیتان ذکر اللہ اولا کا حزب الشیت اللہ ان حزب شیطوانی شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے وہ شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں خبردار شیطان کی جماعت والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں یقیناً بدترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ کسی فاجر اور ایک روایت میں آتا ہے کسی فاسق کا میرے اوپر کوئی احسان نہ ہونے دے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت پیدا ہو کیونکہ تیری نازل کردہ وہی میں یہ بات بھی میں نے پائی ہے کہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والوں کو تم اللہ اور رسول کے مخالفوں سے محبت کرتے نہ پاؤ گے اب اس کے پیچھے آپ دیکھ لیجئے ایک پوری سٹرگل ہے یہ وہ دور تو نہیں تھا کہ جب لوگ خاندانی مسلمان ہوتے ہوں یہ تو وہ دور تھا کہ پورا خاندان مشرک ہے یا پورا خاندان کافر ہے اور کوئی ایک شخص نکل کر اس میں سے آ جاتا تھا اور وہ اسلام قبول کر لیتا تھا تو اس بیک گراؤنڈ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ جب تم نے اسلام قبول کر لیا اور تمہارے باقی رشتہ دار ابھی کفر ہی پر اڑے ہوئے ہیں یا شرک ہی میں مبتلا ہیں تو ان کے ساتھ بہت زیادہ تم دلی تعلق مت رکھنا حق تو ادا کرنا ہے اگر والدین کافر ہیں تو والدین کا حق تو ادا کرنا ہوگا حقوق میں کمی نہیں ہے لیکن بہت زیادہ دلی دوستی بہت زیادہ آنا جانا اور انہی کی رسومات میں جا جا کر شامل ہو جانا پھر عین ممکن ہے کہ اسلام کی محبت کم ہو جائے اور وہ اسی اپنے پچھلے کلچر کی اور اپنی پچھلی رسومات کی محبت تم کو پھر کفر کی طرف اٹریکٹ کر کے لے جائے تو ایک ڈسٹینس بتا دیا گیا کہ ایک فاصلہ رکھ کر اپنے رشتہ داروں سے ملنا ہے آج ہم اگر اپنے اوپر اس کو اپلائی کریں تو ہمارے لیے بھی یہ بات یقیناً آج مش راہ ہے ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ ایک ایک دو دو لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں ہجرت کر رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں اور باقی خاندان والے ہو سکتا ہے کہ اس طرح ابھی وہ اسلام کو سمجھے نہ ہو تو حقوق تو ہمیں سب کے ادا کرنے ہیں والدین کے شوہر کے چاہے وہ اسلام پر پوری طرح عمل کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں لیکن وہ تمام مواقع وہ تمام اوکیجنز وہ ساری جگہیں جہاں پہ اسلام کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو یا سنت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو ان جگہوں سے اور ان موقعوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھ لے تاکہ اس کے ایمان جو ہے وہ اس میں کوئی کمزوری یا اس کے اوپر کوئی زد نہ آنے پائے الائی کا قطبہ بھی قلوب الامانہ و ادا ہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم ہم عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا انداز ہے اپنے رشتہ داروں کی رسومات سے دور رہنا آسان کام نہیں ہے اس لیے کہ انسان نے آنکھ کھول کر بچپن سے وہی سب کچھ دیکھا ہوتا ہے ایک طرح کا جذباتی تعلق ان چیزوں سے ہوتا ہے ایموشنل اٹائچمنٹ ہوتا ہے اور اس جذباتی تعلق کو توڑنا یقیناً مشکل کام ہے تو یہاں اب زخمی دلوں پر پھایا رکھا جا رہا ہے کہ غم مت کرو فکر مت کرو اللہ تو تم سے راضی ہو گیا اگر لوگ ناراض ہیں تو کیا ہوا تو یہ دعا بھی ہے اس کے اندر کے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا جو آج یہ کام کریں گے اور اس زمانے میں جنہوں نے کیا اللہ ان سے راضی ہو گیا اولا کا حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں یعنی خاندان سے تم آئسولیٹڈ فیل کر رہے ہو کٹا کٹا محسوس کرتے ہو تنہائی تنہائی تمہیں محسوس ہوتی ہے کہیں کٹے ہو تو کہیں جڑے بھی تو ہو کا حزب اللہ یہ تو اللہ کی جماعت ہے جو کہ بن گئی ہے اللہ آگاہ ہو جاؤ ان حزب اللہ ہی حم ہون اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے ہیں اللہ کی جماعت میں شامل ہو جانا اور اللہ کے دین کا مددگار ہو جانا یوں دیکھیے کہ جیسے بعض دفعہ ہم کہیں جاتے ہیں بچے ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں وہ مجیشنز نہیں ہوتے ٹرکس کرنے والے وہ سٹیج پر کھڑا ہوتا ہے ایک شخص اور پھر وہ آڈینس کو مخاطب ہو کے ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ یہ میرا رومال ہے کوئی رومال پکڑنے والا مجھ کو چاہیے یا میری ہیٹ ہے کوئی ہیڈ پکڑنے والا چاہیے تو اب مائیں بیٹھی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور مائیں اپنے بچوں کو پش کرتی ہیں کہ جاؤ جاؤ اسٹیج پر جا کر کھڑا ہو اور جب بچہ جاتا ہے اور جا کر وہ اسٹیج پر کھڑا ہوتا ہے مجیشین کی چھڑی پکڑ کے یا مجیشین کی ہیڈ پکڑ کے تو ہماری گردن فخر سے تن جاتی ہے نا ہم دیکھتے ہیں دیکھا میرا بیٹا یا میری بیٹی تو اب دنیا میں جب اتنے اتنے سے موقع نمایاں ہونے کے ملتے ہیں تو ہم اتنا فخر کرتے ہیں اپنے بچوں کو ہم تو یہاں تو اللہ کی میں شامل ہونے کو کہا جا تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے آمادہ کریں جب انسان سنت پر عمل کرتا ہے تو بہت سی چیزوں پر اس کو دل پر پتھر رکھے اور بہت سی چیزوں کو چھوڑنا بھی ہوتا ہے نہ صرف خود بلکہ اپنے بچوں کو بھی بعض چیزیں چھوڑوانی ہوتی ہیں جو معاشرے میں عام ہیں اس میں پھر یاد رکھیں کہ یہ قربانی اللہ دیکھ رہا ہے کوئی چیز ضائع نہیں جاتی اور اللہ جب اپنی جماعت میں شامل کر لے گا تو اس کے بعد تو پھر خیر ہی خیر اور بہتری ہی بہتری ہے